موضوعات تصدیق پی ہوگی قرآن اج فرما چھوڑیا کہ وہ تشمن آن سے کسر نہیں چڈن گے تی تباہی اصا بئیمان بنے قرآن درعکس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 اینج نہیں تو آ مقصد مقصد اینج نہیں تسم وہ مقصد میرا وہ جی مقصد یہ نہیں کہ تسا حرام کہرام کیا انہوں مقصد آلے بند کہ تصا فرشتہ نہ بن جاؤ رب سونے تا گیا نال دتی قسم حضرت آدم علیہ السلام قسم پہلی بار سنی سی اعتماد کر گئے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 اسی واسطے اللہ تعالی نے فرمایا یا <تصفح> بنی آدم یا بنی یادمفت نم شان کما اخراجا بے جنتان ہوا دم کی اولاد تنو شیتان خیتنے میں نہ پا دے جنہیں تڈے پیو ماں کے کپڑے اتارے سن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 حضرت مورسا علیہ السلام پوچھیا با... سید نے آدم علیہ سلام کہ بابا جی تو سر دانے بھی کھا دا سا دا کیوں کھا رہے آپ نے فرمایا یہ دس تقدی میرے تو پہلو بنی سی یا میرے تو بعد میرے دانہ کھان تو پہلو رب سونے کی تقدیر لکھی سی حضرت مورسا علیہ السلام فرمایا ہاں آپ نے فرمایا جن جی تقدیر پہلو لکھی سی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 یا دے اندر اتر رکھنے وٹامن پہ گئے نے طاقتور نو چار چاند لگ گئے وجہ کی دسو مینو تصا صرف پیمن سے تون جوگے جی سیرپ لائی منہ پوری شیشی جا فارک کیتی کدی سوچیا جی بھائی بےغیر تیک واسطے اللہ دے بندے جس قوم کی سوچ مرے وہ قوم مر جی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 مردے ضلع پیا ہوں ہے کہ چیر فاڑ پاٹ پی ہوں سوا کتنے پیا کوئی کتنے پیا پی پنجر پیا خدمت انسان لانت یہ خدمت آخ دے پنجر کدا ہی پیا اجزا کدا ہی پی, آئے. ہی پی آئے نے سودا کدا ہی وکد پیا کسی تھانے دل پیا وکد ہے کسی تھانے گردا پیا وکد ہے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 ہے بے پتا لگنے کو بیماری کہڑی ہے لگ جائے تو پچھو جا بیماری دا پتہ لگ گیا ہے ہور پیچھوں ہوماریاں پیدا ہو گئی جنہوں کا پتا ہی لگنا ایک تو پتہ لگ گیا ہے جی ٹسٹ پریشانی لگ گئی خدمت بھی ہو گئی ہے مریض بچارے ہوں جڑی مگرلیاں بیماریاں لگن گئیں ان پتا ہی کون لگنا وہ لبارٹری چنیا ہی نہیں ہوں میرے حکیم صاحب جی آئے نا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 इ साहब जन मौलाना इलाई बाख साहब उथों तलागंग नबीने सन एक सौ पंताली साल ना तलाफ बख्शिया नबीने सन बार तुसा हथ मिलाया बीमारी दस दिखी हथ मिला गहरा तले एडे सन उन्होंने उन्होंने तख्ती लाई हुई तख्ती की पुलिस आले त भाबिया का इलाज नहीं होना پردہ کمال تھا نا کہ سڈے گھر رشتے دار کوئی بوا خڑکا ہے بیٹھا ہونا پھر نہیں تے اتو واپس ٹر جانا اندر نہیں آ سکتا یار فرق تے آخر انسانا آی گل وہ حوانا تے سستا ایسا سستے اچھا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 وہ پتا نہیں یہو جی کوئی ہدت اندر پیدا کرتے جس وقت پہلو ہی عرش خور جانی نسل کشی دی ہے گمتا دشمن نے ہوں وجہ اس دے کہ نائجیری نائجیری کام کر دکھایا چلو داد دے اپنی قوم نو یونیسف یونیسفار متحدہ کا کمزیر جہاں کم چکی خرا جاپان برطانیہ سارے رڑ کے یونیسف کے رکن بڑھ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 دریا کے مطابق سابق وزیر اعلی نے اپنے اقتدار کا زیادہ تر وقت اس کے ہسپتال میں گزارا ہے یعنی وزیر اعلی سندھ حضرت اس ہسپتال دیا نرسا نو ویخ کے اپنے اقتدار حکومت کا زیادہ وقت بیماریت انہوں نے سبحان اللہ چڈیا سدکے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 اے اصل لانت لائیے اے ترقی لئیے اے علاج کرایا دشمن تو ہسپتال کھولیا میں مریض نہیں راح دیا گا نراڑ دتا دھی لفظ پیا ہے مال کیوں بھائی سڈیاں دھیاں مال نے مال تو وکدا ہوں کھولیا انہیں آخیا میں مریض نہیں ران دیا گا نر دتا اج دھی سی لفظ پیا ہے مال کیوں بھائی سڈیاں دیا مال نے مال تو وکدا ہوں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 ہسپتالی والے شوبے دیا گلان نے جہیا سن بیٹا ہے سنگیا معلوم ہوا کافر سڈیا پیڑا درد ودا نے گٹا تو نہ وہ گٹا سکتا ہے تو پھر واپس آر واپس آوے گا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 کن بندے کٹا چکے کرتے گئے مو کر دے گئے لا بیٹھے ہاں دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار کا دا. اللہ تعالی ہسپتال بلاوا ساڈے گلو لاوا لا ہاں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 کتنے چکنا ہے کوئی بندہ آکھے جناب سی میں گوشت کھان دی بجائے میں سور دانا جی جانور سور بھی جانور جا سور کیوں ہرانے انہوں آخ مر زمین آسمان سور تو ہرن جی تو جنگ امن دی حالت بھی ایک نہیں ہوں سمجھ لگی نی آخر دا